الى اللہ خان ایک مسلم معاشرے کو سچنے اور فساد سے بچانے کے لیے اطاعت فرما برداری اور قبر حوصلے اور برداشت کا درج کیا مسلمان کسی بھی کام کے لیے اپنا ایک امیر منتخب کریں ملک کو چلانے کے لیے سلطنت کو چلانے کے لیے حاکم کسی ادارے کو چلانے کے لیے اس کا ایک منتظم کسی جماعت کو چلانے کے لیے اس کا ایک امیر ایک بڑا اپنے لیے منتخب کریں مقرر کریں اور پھر اس کے بعد جب اس کو بڑا مان لیا تو اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اور اس کی باتوں کو ماننا اور احکام پر عمل پیرا ہو ہو جانا مسلمانوں پر فرض اور لازم ہو جاتے ہیں مسلمان شکمران اچھا ہو یا برا ہو وہاں وہ حاکم بن گیا ہے مسلمان ہے اور حکمران ہے مسلمانوں کا وہ جیسا بھی ہے اس کی اطاعت کرنا اس کے احکامات کی پاپداری کرنا اس کی بات ماننا اور اس کے خلاف قرآن گندے سے بچنا اس کی مخالفت سے باز رہنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے اگر ایسا نہیں کرتے کسی کو بڑا سے بھی ہیں اپنی تنظیم جماعت ادارہ مسجد مدرسہ فیکٹری کارخانہ ملک اس کا ایک بڑا ماننا بھی ہے کہ یہ ہمارا بڑا ہے لیکن پھر اس کی بات بھی نہیں ماننی اور اس پر بے جا خامخواہ کی تنقید بھی کرتے رہنا ہے تو اس کے نتیجے میں اتنا اور پسار وواہ ہوگا مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے تشدد و اشتہار اور قوت کی کمزوری یہ ایک واضح ترین نتیجہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدنا شزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان سر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لیکن کن عَنِ الشَّرِّ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا شر سے متعلق سوالات کرتا کیوں مخافاتہ ید ریکانی اس خوف سے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں برائی کا شکار نہ ہو جاؤں اس لیے شر کے بارے میں فتنوں کے بارے میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا اگرچہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور عمل کے متعلق بھی سوالات کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جاہلیت ان بے ہم ہاں جاہلیت اور شر میں تھے جہیریت کا دور تھا بڑی بے امنی اور بہت زیادہ اتنے تھے اور اس کے بعد فضا بہاد اور سعید اسلام آ اللہ کے خیر ہمارے پاس لے آیا فہل بحاد اور سعلی مشرق کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہے یعنی اسلام کا جو اب موجودہ دور ہے جس میں امن ہے سکون ہے کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہے کیا اس کے بعد شر کا زمانہ فیتنے کا زمانہ پھر آئے گا تالانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد پھر شر آئے گا واقعی زخمن اور اس میں کچھ دھوکا ہوگا میں نے کہا وہ کیا سرمایہ قوم یادون عبیغی ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پہ چلے ہیں نام اسلام کا ہے کرمہ مسلمانوں والا بڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ میرے طریقہ کار کو چھوڑ دیں گے اور طریقہ اپنائیں گے تریو ون ہوں گا آپ ان میں سے کچھ باتوں کو پہچانیں گے اور کچھ کا انکار کریں گے فلتو تو میں نے کہا پہل وزاری کا خیری شر کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر بھی آئے گی فرمایا نان ہاں تو الى تم الابادی جہنم لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے من عجاب کی رئی کالا جو بھی ان کی بات سنے گا وہ اس کو اس جہنم کی طرف پھینک دیں گے کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے جو انسانوں کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے سرمایا ہوں جرگا پینا وہ ایسا کر ہمارے جیسے ہی ہم سب ہوں گے ہماری زبان میں ہی وہ بولیں گے کیسے ہیں میں نے کہا ان ادرا کا نی ڈالے اگر ایسا فتنے کا زمانہ آ جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں میں کیا کہوں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا تلزام جماعت المسلمین و امام تو مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑ مسلمانوں کی جماعت میں رہنا ہے اور مسلم حاکم مسلم امام امیر المین کی اطاعت میں رہنا ہے جو مسلمان حاکم ہو اس کی بات سننی ہے اس کی ماننی ہے اس کے ساتھ رہے گا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے گا تو ان فتنوں سے بچ جائے گا یعنی مسلمان شکمران یہ فتنوں کے آگے ایک بہت بڑی حال ہے ہاں اس کا اپنا کردار جیسا بھی ہے لیکن مسلمان شاکر اپنی رعا کے لیے بہت سے فکنوں سے بچنے کا باعث بنتا ہے اس لیے کہا تلزم جمع المسلمین و اماماں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ کہتے ہیں میں نے کہا علم یا اللہ جمع اصل والا اگر ایسا دور آ جائے فکنوں کا کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور مسلمانوں کا امام نہ ہو پھر میں کیا کروں گا فرمایا پٹ دل تل اللہ پھر ان تمام پر گروہوں سے نے جدا ہوتے رہنا مسلمان حاکم ہو اس کی اطاعت میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے حاکم سے ہٹ کے الگ ہو کے اپنی گڑے بازی اور روح پذیر کرنی اور اگر مسلمانوں کا حاکم نہ ہو لوگ اقتدار کی رساکشی میں شریک اور آپس میں لڑ رہے ہیں کہ حاکم کون بنے پر مایا پاک دل کرمام سر گروہوں سے ان تمام سر ٹولیوں سے تم نے الگ ہو کے رکھنا ہے ولدا بھی اپنی سگ راتریکا کا لو تنتا ہے کہ ان گروہوں کے جدا رہنے کے نتیجے میں درخت کی جڑ جڑے چبانی پڑے اور اسی حال میں تیری موت آ جائے پھر بھی نے ان گروہوں میں شامل نہیں ہونا جو مسلمانوں میں تفروق پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کو مختلف حصوں میں بانٹتے اور تقسیم کرتے ہیں ہمارے یہاں ملک پاکستان میں جمہوری نظام ہے خلافت امارت کا نظام یا بادشاہی اور ملوکیت کا نظام یہ ایک بالکل الگ سسٹم ہے اور جمہوریت یہ ایک بالکل الگ سسٹم ہے ان دونوں کے اندر بہت فرق بھی ہے اور ایک دوسرے کے یہ بہت زیادہ مخالف بھی دونوں نظام یہ جو احکام ہیں یہ خلافت عمارت ملوکیت بادشاہی نظام اس کے اوپر تو پورے پورے فٹ بیٹھتے ہیں خلافت و عمارت اور ملوکیت کا اصول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ایک حاق پر مختلف ہو جائیں پھر اس کے بعد کوئی دوسرا اٹھے اس کی مخالفت کرنے کے لیے اپنا الگ سے دھڑا بنانے کی کوشش کرے قبی وہ رنگوں کا ہو من کا اس کی گردن اڑا ہون کا آنا وہ جو کوئی بھی ہو لیکن جمہوری نظام تو خیر سے چلتا ہی حزب اختلاف کے سر ہے حزب اختلاف اور دوسری حزب اختلاف خلافت و عمارت اور بادشاہی نظام میں حزب اختلاف کی سزا قتل ہے لیکن جمہوریت کہتے ہیں کہ اس کا حسن ہی حزب اختلاف سے ہے تو یہ غردت سے کئی ہے خلافت کے نظام اور جمہوریت کے نظام لیکن چونکہ یہ نظام ہم پہ مسلط ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ تعامل اس جمہوری نظام کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے شریعت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے معاملے میں خاموش رہے بلکہ ہر معاملے میں شریعت نے رہنمائی کی ہے ہاں کسی جگہ پر آپ کو پابند کیا ہے اور کسی جگہ پر آپ کو فری ہینڈ دیا ہے یہ شریعت کا مزاج ہے اب جمہوری نظام میں جمہوری حکمران وہ خود حزب اختلاف کھڑی کرتا ہے بلکہ وزیر اعظم کے برابر قائد حز اختلاف کے برابر قائد حزب اختلاف کی تنخواہ ہوتی ہے اور ویسے تو جو بنیادی طور پر جمہوریت میں حز اختلاف کو کھڑا کرنا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ حز اقتدار پر ترتیب کرے اختلاف کے لیے تاکہ اس کی اصلاح ہو اور حصے اقتدار اپنے اوپر ترتیب کو سننے کے بعد جو کمی کوتا ہی ہے اس کو وہ پورا کرے اور اس کے کمی کو دور کرے تاکہ ملک اچھے طریقے سے کر سکے لیکن آج کل یہ حصے اختلاف کا کام کچھ اور ہی ہو گیا ہے اس بنیادی جوہری فرق کی وجہ سے اخلاقوں کو امارت اور ملوکیت کے جو احکام ہیں اور جمہوریت کے جو احکام ہیں ان میں بہت سارا فرق واضح ہوتا ہے اب جو لوگ سعودیہ یا ایسٹ جیسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر بادشاہی نظام ہے بادشاہی نظام نظام خلافت کے بہت قریب کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کو فرمائی تھی کہ على من علاج نبوا کچھ عرصے تک رہے گی اس کے بعد مل کل و رسمت بادشاہت ہوگی خلافت ختم ہو جائے گی بادشاہت کا لور آئے گا لیکن وہ بادشاہت پر رحمت ہوگی تو بادشاہت اگر پر رحمت ہو تو شریعت نے اس کو برا نہیں کہا بلکہ وہ بھی قابل ستائش ہیں اچھا ان ممالک میں رہنے والے لوگ وہاں کے علماء سے فتوے لے کے اور اسے پاکستان کے حالات سے فٹ کرنے کی کوشش کرتے کے اب مثال کے طور پہ ملوکیت یا خلافت و امارت اس نظام میں حاکم پر تنقید کرنا یہ ظلم ہے شرعی طور پر ظلم ہے جب کہ جمہوری نظام میں حاکم خود کے کہ آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے اگر آپ نے اپنی بات مجھ تک پہنچا ہے میرے خلاف پریس کانفرنس کرو میرے خلاف بیانات تو جو تنقید تم سے ہوتی ہے کرو ہم پھر تمہیں دیکھیں گے سنیں گے خلافت کے نظام میں ملوکیت کے نظام میں یہ کام نہیں ہے وہاں کیا ہے اگر کسی نے بادشاہ کو نصیحت کرنی ہے تو وہ سرے عام نہیں کرے گا بلکہ اس کے پاس جا کے کرے گا اور جمہوریت کیا کہتی ہے تمہیں اظہار رائے کا حق حاصل ہے آزادی ہے اور ہم تک بات پہنچانے کا ذریعہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ تم سرے عام بات ہو ہم سرے عام تنقید سننا چاہتے ہیں اب وہاں جہاں بادشاہ ہی نظام ہے وہاں کے علماء سے اگر فتوا دیا جائے گا کہ حاکم پر تنقید کرنا بر سر وہ اس کو حرام کرے گا کیونکہ ان کے زمینی حقائق اس طرح کے ہیں لیکن جس جگہ جمہوری نظام نافذ ہے وہاں حاکم پر بر سر ممبر تنقید یہ حرام نہیں ہوگی بلکہ حاکم کی اصاحت میں شامل ہوگی حاکم نے خود کہا کہ آپ مجھ پہ تنقید کریں میں اپنی اصلاح کروں گا یہ حکمران قلم کرتا ہے اور اسی لیے وہ ازب اختلاف کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے اور ان کو تنخواہ بھی دیتا ہے اپنے مخالف کو اپنے پر تنقید کرنے والے کو وہ باقاعدہ طور پر سہولیات اور تنخواہ لیتا ہے اب کچھ لوگ وہاں سے فتوا لے کے اور وہ فٹ کرتے ہیں یہاں جمہوری نظام پر اور جو لوگ شاکم پر تنقید کرتے ہیں اصلاح کی غرض سے بھی ان کو بھی خارجی فرار دے دیتے ہیں حکومت کی مخالفت کرنا یہ بغاوت ہے خروج ہے اور شرح یہ حرام ہے لیکن نظام ملوکیت اور نظام خلافت میں اس کا معاملہ اور انداز میں ہے اور نظام جمہوریت میں اس کا معاملہ اور انداز میں ان دونوں میں فرق ہے تو اس لیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے کہ کچھ شدید فساوات ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں کتابوں سنر وہ ایک اللہ اللہ عالم و تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اور دنیا کے تمام سر افراد اور علاقوں کے لیے برابر حیثیت رکھتی ہے لیکن علماء کے سطابہ کی یہ حیثیت نہیں ہے رکٹ کے ساتھ فتوا بدل جاتا ہے علاقے کے مختلف ہونے کی وجہ سے حالات کے پیش نظر فتوا بدل جاتا ہے تو عرب علماء کے بہت سے فضاواں ایسے ہیں جو اسی علاقے میں رہیں تو ٹھیک ہیں انہیں اگر آپ یہاں پہ فٹ کرنے لگیں گے تو کام خراب ہونا شروع ہو جائے اس کی ایک چھوٹی سی مثال نظام حکومت کے اندر فرق ہے وہاں نظام بادشاہی کا ہے جو کہ خلافت کے بہت قریب تر ہوتا ہے اور یہاں پہ جمہوریت کا نظام ہے جو کہ خلافت سے کوسوں دور ہے بہرحال جمہوری نظام کے ذریعے یا جیسے بھی حاکم جو مقرر ہو گیا ہے اس کی بات سننا اس کی اطاعت کرنا اور بنا وجہ اس پہ تنقید نہ کرنا یہ مسلمانوں کے لافی ہے اب جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا ہمارے معاشرے میں وہ یہی کام کرتا ہے کہ حکمران پہ تنقید کرے کہ اس نے یہ کر دیا یہ کر دیا ایسا نہیں چاہیے تھا ایسا نہیں چاہیے تھا اس بیچارے سے اپنا چار پانچ افراد پر مشتمل گھر وہ سنبھالا نہیں جاتا اور تنقید ان لوگوں پہ کرتا ہے جنہوں نے پورا ملک سنبھالا اسی طرح ملک کی فوج ملک کے سیکیورٹی ادارے ان کے سامنے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے نہیں ہوتی اور وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جن فیصلوں کی حقیقی اور اصل وجہ موقع پر وہ نہیں بتا سکتے ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ بیان بھی کر دیتے ہیں تو ان کے فیصلوں پر تنقید کرنا بلا وجہ حالانکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور پھر اس موجودہ دور میں جب پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے اور یہ ففتھ جنریشن بار جو ہے مسلم ہے آپ پر بہت سی بات پوری دنیا میں چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف اب مسلم حکمران مسلم سکیورٹی ادارے دفاعی ادارے اپنی پالیسیاں ان سارے معاملات کو دیکھ کر بدا کرتے ہیں اب اناس ان سے بے خبر ہوتے ہیں اصل معاملات کیا ہیں حقائق کیا ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے سننا ہے اطاعت کرنی ہے مسلمانوں کے امام مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہے اب حکمران کی کوئی بات آپ کو پسند نہ آئے اور آپ اس کی بغاوت شروع کر دیں شریعت اس کی اجازت نہیں ہے صحیح بخاری نے اتنے عباس اور رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کام ابھی ہی فلیصبر جو اپنے امیر سے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کا امیر حاکم چاہے وہ ملک کا ہو یا اس کے ادارے کا ہو یا اس کے گھر کا ہو منکارے آپ میں امیر جو اپنے امیر سے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو امیر کی کوئی بات کوئی حکم نا کرتا ہے فریت اس پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے متنا پڑے فوراً سے کام لے ہو سکتا ہے کہ جب گرد چھٹے تو اس کو بات کی سمجھ آ جائے لہذا اس پر صبر کرنا لازم ہے فریم کا حکمن سارا جا مین جو سلطان سے بادشاہ سے ایک بارش بھی پیچھے ہٹا ماں کا میٹ اثر اس کی موت جاہریت والی ہوگی اسی طرح صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر یہ حدیث ہے ذرا وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من من وسلمات جو اپنے امیر کی کوئی ایسی بات جانتا ہے ایسی بات محسوس کرتا ہے جو اس کو ناپسند ہو فل یسر علیہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر صبر کرے فل منفا فر جماعت اش کیونکہ جو آدمی مسلمانوں کی جماعت سے ایک بھی رہتا ہوا فا ماتا اور اسی حال میں اس کی موت جاہلی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا مسلمانوں کے حاکم کو چھوڑنا اور الگ سے دھڑے بازی بنا لینا اور حاکم کی مخالفت شروع کر دینا شریعت کی سخت اجازت دیجیے آپ کے سامنے ہے مہم وہ لوگ جنہوں نے حاکم کی اطاعت سے نکل کر اچھے اچھے خوش نما نعرے لگائے لوگوں کو قائل کر کے اپنے ساتھ جمع کیا اور حاکم کے خلاف لڑنا شروع کیا ان کا نتیجہ کیا نکلا چاہے وہ عوالف سنگنا آئی اللہ سال عنہ کے دور کے ہوں یا آج کے دور کے ہاکر سے الگ ہو کے کوئی آدمی کہے کہ میں جہاز کرتا ہوں وہ جہاز نہیں ہوتا وہ فساد ہی ہوتا ہے جہاز کے لیے بھی ہاکر سی اجازت یا اس کا حکم یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کی حدیث ہے اللہ تعالی نے تین باتیں تمہارے لیے کی ہیں اور تین باتیں تمہارے لیے ناپسند کی ہیں فیبن سا بھی شعیح اللہ کو پسند ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وہ انشاہم بد اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو وہ اللہ اور گروہوں اور ٹولیوں میں نہ بچ جاؤ بلکہ اتحاد اور احتفاق سے رہو وہ یسرا رقم پیلا ولا و کسرا تصوال و اور تیل وال بہت زیادہ تھوڑا اور مال کو ضائع کرنا یہ اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالی نے تمہارے لیے ناپسند کیا تو جب انسان مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اکٹھا متحد اور جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ رب کی رضا مندی اس پر ہوتی ہے اور جب وہ تفرق میں ہو جاتا ہے مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس پر آ جاتی بن جمان بلّہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اس خیر کے بعد کوئی شر بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوایا ہاں شر ہوگا یقون ہوا کہ لا متن لاحق نبی میرے بعد ایسے امام ایسے عاقب ہوں گے لاحق نبی ہدایا جو میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے یعنی ان کا کردار ان کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا ایسے امام ہوں گے ودا یمنون ابھی سنتی اور میرے طریقے کو نہیں اپلائیں گے میری سنت پر نہیں چلیں گے وقوع فیملی جار پولو بہ پلو بش یافین فی جسمانی سے اور ان میں ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے جسم انسانوں کے ہوں گے لیکن ان کے دل شیتانوں والے ہوں گے کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی واقع کی ہی ان آئیمہ میں ان حاکموں میں مختصر لوگوں میں ایسے افراد اٹھیں گے کہ جن کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے دل کے شیطان ہوں گے لیکن ظاہراً وہ انسان ہوں گے فرماتے ہیں احلّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اگر میری زندگی میں ایسے آ کے آ جائیں جو انسانی جسموں میں شیطانی دل لیے ہوئے ہوں تو پھر میں کیا کروں آپ نے فرمایا تخ و تو تیر ایسے بدگردار اور برے امیر بھی کیوں نہ ہوں پھر بھی امیر تو نے امیر کی بات سننی ہے اور اس کی ہفاق کرنی ہمارے موجودہ حکمران آپ ان کو جتنا بھی برا یا گندا کہ ابھی کم از کم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل شیطانوں والے ہیں اس کیفیت سے بہت بہتر کیفیت ہے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسی کیفیت بھی ہو جائے کہ انسانوں کے جسموں میں شیطانوں کے دل دگے تمہارے رکمران بن جائیں تسمع تو امیر پھر بھی تم نے امیر کی بات کو سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے وہ ان زارا با زہرا کا وہ آخا مالا کا اگرچہ وہ امیر زیادہ بازڑا کا تیری پیچھ مارے یعنی تجھے سزا دے مارے پیٹے وہ آخا مالا کا تیرا مال بھی وہ لو ہے فخر وہ پھر بھی سن اور اتاعت کا ابھی ہمارے حاکم نے ہمارا مال نہیں چھینا بلا وجہ بغیر کسی جرم کے سزائیں اور مار خریدنے شروع فرمایا ایسا دور بھی آ جائے حاکم ہے, ہے مسلمان مسلمانوں کا حکمران ہے تیرا مال لوٹا جائے تیری پیٹ ٹوکی جائے پھر بھی آتے سر جا سکتا مسلمانوں کی جماعت میں تفربہ پیدا کرنے کی اور بغاوت کرنے کی اجازت ایسی حالت میں بھی نہیں ہے کیسے مسلمانوں کو امیر اور حاکم کی اضاح کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیا ہے کہ اس میں معاشرہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے گی کے ساتھ رہے کیونکہ اگر اختیار پیدا ہو گیا تو پھر اروت کمزور ہو جائے گا آپ دیکھیں حاکم کیا کر لے گا اگر آپ حاکم کا ساتھ نہ دیں عوامی بغاوت کھڑی ہو جائے آخر کسی کام کا نہیں فوج وہ کتنا لڑ دے گی اگر عوام فوج کے ساتھ نہ ہو کیا کریں وہ فوج وہ بھی آپ میں سے ہی نکلے ہوئے اپرادھ ہیں یعنی مسلمانوں کو اپنے امیر اپنے امام کی عصاہت فرما برداری اور ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق سے رہنے کا درخت جو شریعت اسلامیہ نے دیا ہے یہ حقیقت میں مسلمانوں کے کلے کو جوڑنے مسلمانوں کی قوت کو مشتمل کرنے اور کافروں کے خلاف انہیں کھڑا رکھنے پر ممید و معامل ثابت ہوتا ہے اسی طرح اتنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ من خرج من آتی جو آدمی اطاعت سے نکلتا ہے وہ فارا اجماع اور جماعت کو چھوڑ دیتا ہے فماسا تو وہ اگر مر گیا تو جاہریت کی موت مرے گا امن کا طلا سا یسن امی یقین یس بولی آسا باسی او یس روا آسا اور کوئی آدمی اگر کسی ایسے جھنڈے کے تحت لڑا جو جنڈا ایسا ہو یعنی ایسے گروہ کے ساتھ کے لڑا جو برو لڑ رہا ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہم کس لیے لڑ رہے ہیں اندھے فن کی لڑائی یقولی آسادا تن آفاد جو اقبیت کی طرف دعوت دیتا ہو او اویلسرو آشاب یا کسی اصبیت کی مدد کرتا ہو فقوتی اور اس لڑائی میں وہ آدمی قتل ہو گیا تون جاہری یا وہ جہلیت کا قتل ہوگا کمن خراج واجر اور جو آدمی میری امت پر نکلا اور وہ اس کے لیے اور بد سب کو مارتا چلا گیا والا یا تحشا بھی ممنی ہا اور اس کے یعنی امت کے مومن آدمی سے بھی وہ گریز نہیں کرتا والا یقینی قاحدہ ہوں اور آہٹ والے کے آہد کو بھی پورا نہیں کرتا فلح سمی وہ مجھ میں سے نہیں ہے لگ تو ہوں اور میں اس سے نہیں یعنی مسلمانوں کی جماعت ہے مسلمانوں کا ایک امیر اور حاکم ہے مسلمان اس کے ماتحت رہ رہے ہیں کچھ لوگ اس حاکم سے جدا ہوتے ہیں اور پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں کسی کا کوئی خیال کوئی لحاظ نہیں رکھتے خواہش کا یہی وکیلا رہا ہے شروع سے لے کے آج تک کہ وہ فی الحال سب کو سفر کرتے اور مارتے چلے جاتے ہیں اور پھر غیر مسلم لوگ جو مسلمانوں کے ملک میں ویزے پر آتے ہیں ویزے کا مطلب ہوتا ہے امان کہ ہماری طرف سے اس میں امن حاصل ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مسلمانوں میں سے ایک ادنا آدمی بھی کسی کافر کو انام دے دے تو اس کافر کا قتل جائز نہیں تو یہ لڑتا ہے ولا یفی لی ہو اب معاہدے کے تحت وہ کافر مسلمانوں کے ملک میں آیا ہے اس معاہدے کی پاس بات نہیں کرتا بلکہ معاہدے کو بھی قتل کیا جاتا ہے اب غیر مسلم انجینئرز اور اسی طرح دیگر لوگ وہ آتے ہیں ہمارے ملک میں اور لوگ جو شریعت یا شہادت کا خوشنمانہ لگاتے ہیں وہ ان کو قطب شروع کرنا شروع کرتے یہ لوگ فلح سرمنی مجھ میں سے نہیں وہ السط اور میں بھی اس میں سے نہیں یعنی میرا اس کے ساتھ اور اس کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا انہو بہت سے فتنے اور بہت سے شار میرے باپ ہوں گے آرا دے کا لکھوں گا کہ وہ جب مسلمان مجتمع ہوں متفق ہوں اور کوئی مسلمانوں کی جماعت کو توڑ کر الگ سے ایک گھڑا قائم کرنے کی کوشش کرے سٹیٹ میں سٹیٹ بنانے کی کوشش کرے اور اس کو تلوار کے ساتھ مارو کا انم چاہے وہ جو بھی ہو اسی طرح صحیح مسلم ہی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصمر جمی واجور جب کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور تم ایک حاقی عاق میں متفق ہو چکے ہو اس کو تم نے اپنا ایک بڑا آگے مان لیا ہے یورین یش کا آسا اور وہ تمہاری جماعت کو توڑنا چاہے ایک الگ جھڑا اور الگ ٹولی قائم کرنا چاہے تو پھر خبر ہی بڑھنا پاؤ اس کی غدل تمہارے مسلمان حاکم کے خلاف مسلمان امیر کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت شریعت قبول نہیں کرتی جماعت مسلم کو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا مسلمان حاکم کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا یہ اسلامی معاشرے کا ایک حسن ہے اور اگر کوئی اسے گہنانے کی کوشش کرے اسے خراب کرنے کی کوشش کرے تو شریعت کہتی ہے اس کو ویسے ہی ختم کرنا ہے ہاں حاکم کی اصاس میں رہتے ہوئے حاکم کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اپنے معاملات اپنے وسائل وہ حاکم کے ساتھ آپ لڑے جھگڑے لیکن اصاس اس کی کرنی ہے جس طرح بچہ والدین کے ساتھ لڑتا ہے جد کرتا ہے رعایا کا حق ہے اپنے حاکم سے زور دے کے بات نہ کی کوشش کرے لیکن جو فیصلہ اس نے کر دیا وہی وہ اور نہیں ہوا ہوتا اس کے بغیر معاملہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے نمایا